فالله <تصفيق> تعالى فرماتے ہیں یا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما میں بصیر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پشتاوا بنا دے اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں وَلَئِمْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَرَ أَغَرْ تُمْ مَرْ جَاوْا يَا قَتَلْ كَرْدِيَ جَاوْا تو يكيناً تم اللّهي كي طرف اللّهي كي طرف اكتحي كي يجاوغي جا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِ آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے اگر آپ تند ہو اور سخت دل ہوتے تو سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے چنانچہ آپ نے چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی دلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم و حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت ہے مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت ہے مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت ہی کا سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر پر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے درآں حال یہ کہ موت تو مضبوط قلوں کے اندر بھی آ جاتی ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تو مضبوط قلعوں میں ہو اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں پھر موت تو ہر صورت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پا جائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے خلقِ عظیم تھے اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں یا فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لئے نہایت ضروری ہے اگر آپ کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ تند ہوں اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہے رہیے پھر یعنی مسلمانوں کی تیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کریں اس آیت سے مشاورت کی اہمیت افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے بہوان ابن کثیر امام شوقانی لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں سر بر آوردہ لوگوں سے عوام کے مسالح کے بارے میں اور ما تحت حکام و والیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات اور ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں ابن عقیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے بحوال فتح القدیر مزید دیکھیے صورت الشورہ آیت نمبر اٹھتیس کا حاشیہ پھر یعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے پھر اللہ پر توکل کر کے اسے کر گزریے اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا کہ جمہوریت میں ہے دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توقل اللہ کی ذات پر نہ ہو دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توّقل اللہ کی ذات پر ہونا کے مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر اللہ کی ذات پر ہونا کے مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر اگلی آیت میں بھی توکل علی اللہ کی مزید تاکید ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توقل اللہ کی ذات پر ہو نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر اگلی آیت میں بھی توکل کی مزید تاکید ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن اللہ فلا غالب لكم وإن ذا من بعده اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون یہ نا ممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن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 بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے بس ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْجُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويزكيهم, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بيشك ألا نمو منو بر إحسان كيا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ دوڑ پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے ان کا خیال تھا اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر تبدیش کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا کیا تمہیں قائد, قائد غزوہ قاعد غزواں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کے کیوں کر کیا جا سکتا ہے خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے پھر نبی کے بشر اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا دوسرے لوگ اسی کے جنس میں سے ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے تیسرے انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و و شعور کے گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے مثلا فرمایا وما من الا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وہی کرتے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا قل انما أنا بشر مثلكم آپ صلی اللہ علیہ و کہہ دیجیے میں بھی تو تمہارے طرح صرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وہی کا نزول ہوتا ہے آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہیں پھر اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں پہلا تلاوت آیات دوسرا تزکیہ تیسرا تعلیم کتاب و حکمت تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استعداد بہم نہ پہنچ جائے تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اطوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفتوں سے ہم کنار کر دیا حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے پھر یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے یعنی ان تحقیق یقیناً بے شک کے معنی میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَوْلُهُ مِن عِندِ الْآ إِلْ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ على كل شيء قدير اولما اصابت کو مصیبت ان کی آیت کی ترجمہ ہے بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہارے اپنی لائی ہوئی ہے تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَمَا فبإذن وليعلم اور عہد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہیں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 بی میں جان لے کہ منافق کون ہیں اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا وَلَا تحسبن بل ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی عہد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے ستّر کافر قتل کیے تھے اور ستر قیدی بنائے تھے پھر یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچے چھوڑ کر تم نے کی تھی جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا پھر یعنی عہد میں تمہیں جو کچھ نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا ہے تاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کما حق اہتمام کرو علاوہ ازیں اس کا ایک مقصد مومنون مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا پھر لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں جھونکنے جا رہے ہیں ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں یہ عبداللہ ابن ابی عبداللہ ابن ابئی اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوت پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبداللہ ابن حرام انصاری رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے قدر تفصیل گزر چکی ہے پھر اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی پھر یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا لیکن دن میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پیدا ہوگا دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا مقصد اسلام مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنا تھا پہچانا تھا پہنچنا تھا پہچاننا پہنچ... تھا،, تھا پہنچانا تھا پہنچانا تھا پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی زاف پیدا ہوگا دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا مقصد اسلام مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا پھر یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں موت موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اور اسی صورت میں آ کر رہے گی اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار یہ کسی کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا پھر شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی یقینا حقیقی ہے لیکن برزخی ہے جس کا شعور اہل دنیا کو نہیں جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 154 پھر اس زندگی کا کیا مطلب ہے پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کی مشام میں جان معطر رہتے ہیں لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لیے وہی صحیح ہے وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں بہوال فتح القدیر و صحیح مسلم حدیث نمبر 1887 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے مطلب دنیا میں رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی نعمت اور, اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ان میں سے جو لوگ نیک و کار اور پریزگار ہیں ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہم کنار ہو کر یہاں ہم جیسے ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں اسی سلسلہ میں اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی علاوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہے مثلا ایک حدیث میں فرمایا میں من نفسین شہید فی مرتن اخرا حما یور فقر شہد بہوالِ مسرد احمد تیسری جد حدیث نمبر ایک سو چھبیس و صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو ستتر مطلب کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی البتہ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ البتا شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کو کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں تیرے باپ نے جواب دیا کہ میرے کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا بحوالہ مسن احمد تیسری جلد حدیث نمبر 361 پھر یہ استبشار پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حضر کی فقدان ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایا فضل و کرم کی وجہ بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے پہلے خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خود ان پر ہوا بحوالے فتح القدیر پھر جب مشرقین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ ہیں خوف زدہ تھے ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے بھرپور حملہ کر کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مطلب مدینہ سے ہی نیز تو نابود ہو جاتا ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا آپ کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محضون و مغموم تھے محزون و مغموم تھے تیار ہو گئے مسلمانوں کا ایک قافلہ جب مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرقین کو خوف محسوس ہوا چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی مدینہ واپس آ گئے آیت میں مسلمانوں کے اسی جذب اطاعت اللہ و رسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نزول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغرا میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کر لیا ملخص از فتح القدیر و ابن کثیر مگر یہ آخری قول سیاک سے میل نہیں کھاتا